اور وہ جو اپن بیبیوں کو اپن ماں کی جگہ کہیں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتن بری بات کہہ چکے تو ان پر لازم ہے ایک بردہ آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا یہ ہے جو نسبت تمہ کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے